دربا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمدللہ وکفا للہ والسلام وسلاۃ وسلام الانبیاء خصوصا جمیع سیدنا و مولانا محمد المصطفی وا علیہ اما بعد عن عنقلا بنت مخرمت عنہا رعۃ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد وهو وقائد القرفسا قالت فلما رعیۃ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع في جلسہ اور من الفرق امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم کیا باب و ماجا آفی جلسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرمانے میں آپ کی نشست میں آپ کے بیٹھنے کے بارے میں یاقع اصلاۃ علیہ اسلام جب کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تھے آپ کیسے بیٹھتے تھے روایت حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں آقاری جی سعت اسلام کے پاس آئی اور میں نے آپ کو دیکھا آپ مسجد میں ہیں وہ قائد القرفسا اور آپ قرف کے انداز میں بیٹھے ہوئے قرفسا کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ انسان اپنے دونوں گھٹنے اوپر اٹھا کے اور ہاتھوں کے ساتھ ایسے گھٹنوں کا دائرہ بنا کے اس میں بیٹھ جائے انسان کے گھٹنے اوپر اٹھے ہوں پیٹ کے ساتھ لگے ہوں اور دائرہ بنا کے ایسے انسان بیٹھ جائے یہ انتہائی عاجی کا بیٹھنا تھا کہ جیسے عام طور پر انسان کبھی بیٹھ جاتا ہے تو آخر سات السلام چونکہ تکلفات نہیں تھے اور آپ میں آجزی تھی تو آپ عاضی کے ساتھ ایسے اپنے گھٹنے مبارک اٹھا کے اور ہاتھوں کے ساتھ دائرہ بنا کے ایسے آپ تشریف فرماتے ہیں قالت عطلہ فرماتی فرما رائی تو جب میں نے آپ کو دیکھا المتحشِ فل جلسا کہ آپ اتنی آجی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور عید تو الفرق تو میں روب کی وجہ سے کانپنے لگی میرے دل میں ایسے ڈر پیدا ہو گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسکینہ تو ڈر گئی ہے تو آپ نے فرمایا بھائی اطمینان سے بیٹھو ڈرو نہیں تو کہا کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی میرے دل سے فورن وہ خوف والی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو گئی یہاں اس حدیث کو دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا اسراط اسلام بیٹھنے میں آپ انتہائی عجی اختیار فرماتے تھے دوسری روایت ہے حضرت عباد ابن تمیم اپنے چچا سے نقل فرماتے ہیں انہو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اقاریہ صلاحۃ وسلام کو دیکھا مستعقی فی المسجد کیا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے واضح احدار اقدار جلئی عال العقرا اور آپ نے ایک پاؤں مبارک دوسرے کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ آپ سیدھے ایسے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ایک پاؤں مبارک کے اوپر ایسے دوسرا پاؤں اور بالکل سیدھے تھے دونوں پاؤں مبارک اس طرح مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو یہ انہوں نے دیکھا تو مسجد میں انسان کبھی کبھار کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ لیٹ بھی سکتا ہے اور اعتقاف کی حالت میں ویسے مسجد میں ہی لیٹا جاتا ہے تو آپ مسجد میں ویسے تھوڑی دیر کے لیٹ گئے اور آپ کے پاؤں مبارک ایسے سیدھے تھے ایک پاؤں نیچے تھا دوسرا ایسے اوپر تھا اس سیدھی کیفیت میں آپ آرام فرما رہے تھے تیسری حدیث نقل کی ہے حضرت ربیع بن عبدالرحمٰن بن نبی سعید اپنے والد صاحب سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ اجواز حضرت السعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت و سید خدری کے پوتے فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت وہ سعید خدری فرماتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادا جلا المسجد جب مسجد میں آپ بیٹھتے احتباب بی ادے آپ دونوں ہاتھوں سے ایسے احاطہ کر لیتے تھے دائرہ بنا لیتے تھے اپنے پاؤ مبارک کا صلوات اللہ علیہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں آپ پر یہ بیٹھنا انتہائی آجزی کا بیٹھنا ہے تو آپ کبھی کبھار ایسا بھی یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی بیٹھتے تھے کبھی کبھار آپ کا ایسا بیٹھنا بھی ثابت ہے تو عقالی علیہ و اسلام سے مختلف بیٹھنے ثابت ہے جیسے انسان تشہود کی حالت میں بیٹھتا ہے ایسے بھی آپ کبھی کبھار بیٹھتے ہیں اس طرح آپ کا بیٹھنا جیسے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دائرہ بنا کے اور اپنے گھٹنوں کو ایسے ٹانگوں کے باعث سے ہاتھوں کو ایسے پھیر لینا آپ سے یہ بھی ثابت ہے اور چار زانو ہو کے بیٹھنا یہ بھی اقالی اثرات اسلام سے ثابت ہے بلکہ اکثر فجر کی نماز کے بعد ابوداؤ شریف کی روایت ہے کہ آقال اسرات اسلام جب فجر کی نماز مکمل فرماتے اور آپ صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے آپ چارزان ہو کے بیٹھ جاتے اور اس میں پھر بعض دفعہ آپ صحابہ کرام سے کوئی بات بیان فرماتے بعض دفعہ کوئی خواب ارشاد فرماتے بعض دفعہ کس صحابی نے کوئی خواب دیکھی ہوتی وہ بیان فرماتے آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے اسی طرح بعض دفعہ کوئی اور بات ہو جاتی تھی اور بعض دفعہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طروع ہو جاتا تھا جب سورج طروع ہو جاتا تھا اس وقت پھر آپ اٹھ کے اور دو یا چار رکعت اللہ کا نماز پڑھتے تھے اور یہ اس کی بڑی فضیلت ہے یہ حدیث میں اور یہ آقار صاحب اسلام کا ہمیشہ سے عمل رہا کہ آپ نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے چار جانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور سورج اچھی طرح طروع ہو جائے اس کے بعد پھر دو یا چار رکعت آپ پڑھتے تھے اور حدیث میں اس کے بڑے فضائل آئے اس کو صلاۃ الضحاء یا اشراق کی نماز کہا جاتا ہے حادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سخت فجر کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اس کے بعد دو رکعات نفل پڑھ لے اللہ رب العزت اسے ایک حج اور عمرے کا عطا فرماتے آپ نے فرمایا تام من تام پورا ثواب پورا ثواب پورا ثواب تو بہت بڑی فضیلت ہے تھوڑی سی مشقت پر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ فجر کی نماز انسان جماعت سے پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہے ہمارے یہاں تو فجر کی نمازیں بھی تھوڑی تاخیر سے روشنی میں پڑھی جاتی ہیں تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس وقت میں انسان بیٹھے اشراق کی نماز تک ذکر کرے پھر اشراق کے دو نفل پڑھ لے تو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور اگر دو اور پڑھ لے چار پڑھ لے تو ایک عدیصی کچی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو دن کے شروع میں چار رکعت پڑھ لیں میں سارا دن تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا اللہ دن کے تمام کام بنا لیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری صحابہ نے یا رسول اللہ تین سو ساٹھ صدقے کون کرے گا آپ نے فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے الحمد صدقہ ہے اللہ اکبر صدقہ ہے لا الہ الا اللہ صدقہ ہے کسی کو اچھی بات کر دینا صدقہ ہے راستے سے کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے اور دو رکعات اگر کوئی انسان صرعۃ الزحا کے پڑھ لے یعنی اشراق کے پڑھ لے یا چاشت کے پڑھ لے تو وہ تین سو ساٹھ صدقے اس کی طرف سے ادا ہو جاتے ہیں اس دن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص جہنم سے بری تو اس لیے یہ ایک ہمیشہ سے ہم عادت اپنی بنا لیں کہ فجر کی نماز جماعت سے جب پڑھیں اور اس کے بعد اشراق تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں خواتین جب گھروں میں فجر کی نماز پڑھیں تو نماز کے بعد پھر اسی مسلح میں بیٹھ جائیں وہیں پر اور قرآن کی تلاوت کریں ذکر کریں دعا مانگیں جب سورج نکل جائے اس کے دس منٹ بعد بارہ پندرہ منٹ بعد جب تھوڑی سی دھوپ اوپر ہو جائے اور اس وقت پھر دو یا چار رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں یا جو بھی سونا ہے کسی نے تو اس کے بعد سوئے سے پہلے سونے کی عادت انسان کو ختم کرنی چاہیے دوسرا باب ہے باب و ماجا افی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے متعلق کہ آپ نے تکیے پر ٹیک لگائی پہلی حدیث ہے حضرت جابر ابن ثمورا کے فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقینہ علی و میں نے آقال اسراط اسلام کو دیکھا آپ نے ایک تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی علا یہ ساری ہی اور آپ کے بائیں طرف تھا تکیہ آپ نے بائیں طرف رکھا اور بائیں طرف اس میں آپ نے ٹیک لگائی تو ہے انسان کو کبھی جس طرف بھی رکھے کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے سہولت دائیں طرف رکھنے میں ہوتی ہے کبھی بائیں طرف میں تو جس طرح بھی انسان تکیہ رکھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو عقاع صلاحت اسلام نے اس وقت بائیں طرف اپنے تکیہ رکھا ہوا تھا اور اس پر آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما دے دوسری روایت حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ابو بکرا یہ ایک صحابی ہیں طائف کے رہنے والے تھے بکرا با کافرا اور گولتا یہ عربی زبان میں کہتے ہیں چرخی کو اور یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا محاصرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی طائف والوں میں سے آ جائے گا ہم اسے بری کر دیں گے تو یہ قلعے کے باہر مسلمانوں کا لشکر تھا تو انہوں نے ایک چرخی اس زمانے میں ہوتی تھی اس چرخی کے ساتھ رسی باندھ کے تو یہ قلعے سے نیچے آ گئے تھے تو اسی وجہ سے ان کا نام ابو بکرہ پڑ گیا ابو بکرہ کا مطلب ہے کہ چرخی والے یعنی چرخی کے ذریعے جو قلعے سے نیچے اترے تو اسی سے ان کا نام مشہور ہو گیا تو ابو بکرہ ان کو پھر فرما کہتے تھے یہ سابی طائف کے رہنے والے تھے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا الحدم بکبر القبائر تمیں میں بڑے بڑے کبیرا گناہ کبیرا گناہ ہوں میں سے بھی جو بڑے بڑے ہیں وہ نہ بتاؤں کالو بلا یا رسول القبیرت <اللہ> ویسے بڑے گنا کہتے ہیں تو اکبر القبائر ان کبیروں میں سے بھی بہت بڑے فرمایا علشراک بلّہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وعقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا کالا حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ وجل سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے وکا نمتہ کی آپ پیچھے ٹیک لگا کے تشریف فرماتے ہیں کالا آپ نے فرمایا وہ شہادت ظور اوقول ظور اس میں رابع شک ہے کہ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی یا جھوٹھی بات تو جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی بار بار آپ نے جملہ اشاد فرما یا جھوٹی بات جھوٹی بات میں دونوں چیزیں آ جاتی گواہی بھی آ جاتی تو جھوٹ بولنا یا جھوٹھی بات کرنا یہ جملہ آپ نے بار بار اکشاد فرمایا فما زالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہاں آپ مسلسل یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے حتٰ قلنا یہاں تک ہم نے کہا لئی تہو کاش آپ خاموش ہو جائیں اور یہ جملہ مزید مزید ارشاد نہ فرمائیں کبیرہ گناہ تو بہت زیادہ عادیث میں گناہوں کی دو تقسیم کی گئی ہے ایک کبیرہ گناہ ہے ایک صغیرہ صغیرہ کا مطلب ہے چھوٹے گناہ جو وضو سے نماز سے روزے سے اور ان چیزوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں نیکیوں سے قرآن کی تلاوت سے معاف ہوتے رہتے ہیں ایک بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی جن کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے توبہ سے معاف ہوتے ہیں ضابطہ یہ ہی ہے توبہ سے معاف ہوتے ہیں باقی اللہ رب العجت اپنے فضل سے سارے گناہ معاف فرما دیں تو اللہ کی مرضی ہے اصول یہ ہے قانون یہ ہے کہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے اور چوتھے گناہ مختلف نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں اب کبیرہ گناہ بہت زیادہ ہیں بڑی تفصیل ہے علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھنی ہیں سینکڑوں گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ عادیث میں اور مختلف روایات میں بیان ہوئے ہیں اس عدیث میں تین چیزیں آپ نے اشاعت فرمائی سب سے پہلی چیز ہے الشراک بلا انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو عادث میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اب اس اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کرو تو ظاہر بات ہے بہت بڑی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی نافرمانی کہ یہ ذات نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی نافرمانی کر قرآن نے جگہ جگہ شرک سے ممانعت کیے کائن من یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر عشرا کبھی اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے وہ یکفر معدو نظارم شاہ اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دے تو اس لیے یہ فرما علشراق بلّا اب انسان سوچے اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر انعامات کہ اللہ نے کس طرح ہمیں مٹی سے اور بے جان قطروں سے ہمیں پیدا کیا ماں کے پیٹ کے اندر کیسے اللہ نے ہمارے نقشے بنائے اور ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے ناک دل دماغ پورا جسم دیا پھر ماں باپ بہن بھائی پھر اللہ ہمیں دنیا میں لے آئے دنیا میں اللہ نے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دی پھر اللہ نے ہمیں رونے کا طریقہ بتایا ہنسنے کا طریقہ بتایا اور ہمیں ہمارے اندر کے کتنے سسٹم ہیں وہ سارے اللہ نے پیدا کیے اب انسان پیدا پیدائش کے بعد جوانی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے اب اس اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک کر لے تو کتنا بڑا جرم ہے جس ہستی نے اسے سب کچھ دیا اس کو چھوڑ کر یہ دوسروں کی طرف چلا گیا تو ایک انسان ہے اس پر دوسرا احسان کرے ایک سال دو سال اور اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ کے کہتے ہیں بہت زیادہ بے وفا آدمی ہے جی فلاں نے اس پر اتنا احسان کیا اس نے اس کو نہیں دیکھا اور اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس ذات نے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم کچھ بھی نہ تھے اللہ نے ہمیں دنیا میں لائے سب کچھ دیا ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو کتنی بڑی نافرمانی ہوگی کتنی بڑی بے, موف... بے وفائی ہوگی اس لیے سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا عبادت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا کسی اور کے سامنے سجدے کرنا یہ ساری چیزیں بہت تفصیل ہے شرک کی وہ دوسری جگہ میں کبھی بیان ہو جائے گی دوسری چیز ہے عقوق الوالدین قرآن نے بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا یہ ظاہر ہے دنیا میں انسان کے آنے کا جو سب سے بڑا حق ہے اور جو اس میں سب سے بڑا کردار ہے دنیاوی اس میں تو وہ ماں باپ کا ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ بسین ال انسانہ بے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اس میں پھر ماں کو مقدم کیا کہ ہم الت امو واہن نعلیٰ ماں نے بڑی کمزوریوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ انسان کو اٹھایا ہے اس لیے انشکرلی والد میرا شکر ادا کروں سب سے پہلے اس کے بعد والدین کا تو دوسرے نمبر پر جو حق ہے وہ والدین کا والدین کی نافرمانی کرنا یہ قبیرہ گناہوں میں سے تیسرا وجہ ایسا آپ تشریف فرماتے وکانہ متا کین آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے اور فرمایا کہ وشادت و ظور جھوٹی گواہی اور بار بار جملہ ارشاد فرمایا یا آپ کہتے ہیں قول لور آپ نے فرمایا جھوٹی بات فماضا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم آپ نے اتنا مسلسل ارشاد فرمایا حتٰ کلنا لے تو ہم نے کہا کہ کاش خاموش کاش آپ خاموش ہو اتنا یعنی آپ کو مشقت ہو رہی ہے بار بار آپ یہ جملہ اشاعت فرما رہے ہیں تو اتنی آپ نے تاکید فرمائی کہ جھوٹی گواہی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نہ جھوٹی گواہی دینی چاہیے نہ جھوٹی بات انسان کو کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے آپ سے پوچھا گیا اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے اور مال خرچ کرنے کو دل نہ کرے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے پھر جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول ہمیشہ سچ سچ بولنا چاہیے حدیث میں آتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے بولتا رہتا ہے اللہ کیا ہم وہ قذاب لکھا جاتا ہے کہ جھوٹا شخص اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور انسان سچ بولتا ہے بولتے بولتے اللہ اس کو صدیق لکھ دیتے ہیں کہ یہ سچا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو یہاں پر حدیث نقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرماتے اگلی حدیث حتب ابو جوفا سے فرماتے ہیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھاتا تو آقات السلام ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ سیدھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے دوسری روایت بھی ابو الجحیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کلو متقی میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا چونکہ متقبرین کی علامت ہوتی تھی متقبرین عام طور پر تکبر کی وجہ سے ٹیک لگاتے تھے تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا آپ سیدھا بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے تھے آخری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ اللہ جابر بن ثمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیے فرماتے ہیں رعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم مطلب سادہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ و کو دیکھا کہ آپ نے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی عادث میں تکیے پر بھی ٹیک لگانے کا تذکرہ ہے اور تقیے کے علاوہ بھی کسی چیز پر ٹیک لگانے کا بھی تذکرہ ہے کہ اقالی سات اسلام نے بعض دفعہ تقیے کے علاوہ بھی مختلف چیزوں پر ٹیک لگائی ہے اور اگلا باپ جو امام طر وزیر رحمۃ اللہ ذکر کریں گے تو اس میں پھر انشاءاللہ وہ بیان ہوگا کہ عقالی سات اسلام نے بعض دفعہ تقیے کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزوں پر ٹیک لگائی ہے اور یہ صابۂ رضوان اللہ علیہ کا عجیب عشق ہے اور عجیب اتباع سنت ہے اور عجیب آقار سعت اسلام سے والحانہ تعلق ہے کہ آپ کی ایک ایک کیفیت اب آپ کا ٹیک لگانا ہے کہ آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے تو اس کو بھی ذکر کیا اس کو بھی پہنچایا اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وجہ لسا اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کہ آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے سیدھے ہو کے آپ بیٹھ گئے یعنی پہلی دو باتیں آپ نے اشاعت فرمائی یہ ٹیک لگا کے اور یہ دوسری جو تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی یہ آپ بیٹھ گئے اس میں سیدھے ہو گئے تو یہ بھی صاحبہ نے ہم تک پہنچا دیا کہ دو باتیں آپ نے ٹیک لگا کے ارشاد فرمائی تیسری بات میں آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تو وجہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان امتہ کیا آپ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے یہ بھی ہم تک پہنچا دی حضرت صاحب کرام نے اللہ رب العزت ان پر کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے اور علامہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامر تباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بندہ آوارا دربا